سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا نزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين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 کلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَا دِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى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 وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتِلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ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 ب نل کل تو سل ہوں نیح اور سو میں ندی اور تلا و الا لَهُ, له حاف قال انی ان, تذهبوا به ان, يأكله الذئب غافلون ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے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 اکلوسی فلما ذهبوا به اجم عی يجعلوه في بھل الجب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 وتركنا يوسف, وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دورنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو وہ ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے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 بثمن دراہم وكانوا فيه من اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آبارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہی قسمت یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیچ ڈالا اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے وقال اكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ولاحلیمر کل بل وَكَذَلِكَ نئی مس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 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه رب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 فلا نہیں پائیں گے اول قد ہم اوہ نبی کلی نفری فن حسل فہش ان دن اور اس عورت نے ان کا کس کیا اور انہوں نے اس کا کسٹ کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخا اور عورت نے ان کا کُرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس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 نمیومیدو مین و کمی سو قدم فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ سیپی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 بے ش خطا تیری ہی ہے فتح قد شل روح لبین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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی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 لرہل جن ول من فاغری اللہ تصریف دن عصب علیہ نہ وکمن جہلی زلیخا نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 تُزَقَّانِه إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَلِكُم مِّمَّا عَلَّمَنِي ربي انی ترکت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا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 لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه أنتم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إِلَّا پم لمر اللہ چھ اکثر الناس لا يعلمون اے میرے قید خانے کے رفیق بھلا کئی جدا جدا آکاتے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پر استش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو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 الامر اے میرے قید خانے کے رفیقو تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے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 اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس قید خانے ہی میں رہے کو ارا سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سمن بلات خضر واخر فیو یون تم لو یو کالو ابواسو احلامیوں میں نحن بچ الاحلام بالمی اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے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 يوسف أيها الصديق أفتناه افطنفی سب بقورتی سن بل ارجع الى الناس الحم یا غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف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 سلفی سون بھلی کلی میلک سب شی دکم لَهُمَّ چل کلی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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الرَّسُولِ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عليم قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُورٍ تو اللہ حسلو نو نو وَإِنَّهُ لَمِنَ دی اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ سو جب کاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے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 یوسف نے کہا مجھے ذرعی پیداوار پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الارض يتبوأ منها نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرة خير للذین آمنوا وکانوا يتقون اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے و وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُفِي الْكَيْلَ وَأَنَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے وَقَالَ لِفِتِّيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئے نل نل حفیل تمال مبلح خی روح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 اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بات رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي بی بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا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 مَا جز ہوں جَعَلَ جالسی فِي فی علی جَعَلَ جالسی فِي فی علی عقی سم الم علی نی تلئی رو نمل سرقو مدو نسو کی ولی میم ولمن جاء به حمل وانا به زائ پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ ہو رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شدر انعام اور میں اس کا جامن ہوں اللہ لقد علمتم مجھ نلین فل اب سرتی علف م جزا ان كنتم كاذبين قالوا کرز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 وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں گدالی کا کد ن لیو سوف مکلی خوا خاحدین وسلم پھر یوسف نے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 تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یا ان أحدنا مكانه إنا نراك من قَالَ معاذ الله أن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا مسلم خد ن والیم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 قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفٍ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 تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے بما علمنا وما كنا للغیب واسأل القرية التي غلطی فيها نفی لصادقون تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا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 فصبر جميل عسى الله ان اصل بهم جميعا انه هو العليم ملحقی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 اشو بستی و حزنی وعلطم یبنی یل ہتح سو میوس وخی ولت اصومی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 اور ہم پر خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے کالح لالم تمال تموسفیل کولو ان نقل انگیو سفو اخی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 تصری بال کو ملیہ سوئی ہے سوئر تیل کم اجمائ بولے اللہ کی قسم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 کہ اللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں فلم البشیرو القاہج فروق کو عالم مین اللہ لا تعلمون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 مگر جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا سو وہ بینہ ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گنا کی مغفرت مانگیے بے شک ہم خطا کار تھے فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے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 وقد احسن بی نجنی وج ابکم مینل بدوئمین باد اج مِنْ مینل بدوئن پانو بہنی وَبَيْنَ اخوتی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 تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو من انباء الغیب نوحیه علیک وما كنت لديهم اذ اجمعو امرهم وهم ہی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 ہم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني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 کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیراؤں بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی